انحرفت بالمال يا تجيبون आजाद करी تومن نور بالله ورسوله وجاهدوا من في سبيل الله يقارب مناكم جاءكم خير بقدر من دانون سرغم غيبك برحمتك تسر ويستر امرنا مكتمل یہ آیت جس میں اللہ نے بدلاؤ جو بیان کیا ہے کہ وہی افسوس تھی جس نے اپنے رسول کو بھیجا جی نے حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر سارے کے سارے دضامی زندگی پر زندگی کے ہر گوشے پر ہر پہلو پر اگر یہ بات پتھروں کو کتنی ہی ناپسان کیوں نہ? اے ایمان والوں کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں وہ سودا نہ بتاؤں جس کے بدلے میں تم ایک دردناک آپ سے بچ جاؤ میں نے بھائی سودا نہیں کرو گے تو آپشن تمہارے پاس کوئی نہیں ہے ایک دردناک آغاز تمہارا منتظر ہے تمہیں دو سودا نہ بتاؤں کیا میں تمہیں گائڈ کر دوں کیا میں تمہیں بتا دوں میں تمہیں جتا دوں کیا میں تمہیں گائڈ کروں سودے کی طرف جو بچا لے جائے تمہیں دردناک آغاز سے تم نے اون اب تم ہی ماں ڈاؤ کر اور اس کے رسول کر اور جا کے پورا پیس اللہ میں اور جہاد کرو دو لگا دو اپنی جانے والوں اللہ کی یاد اللہ کی کس راہ ہے وہ راہوں والا دین اس دین کو غالب کرنے کی راہ وہ راہا صلی اللہ علیہ وسلم کا پس اس کے ساتھ جوڑا گیا اہل ایمان کو کہ تمہارا بھی کرنے کا جو کام ہے یہ اگر یہ نہیں کرو تو تجار دبیلّہ تو کو سکون نہیں ہوگا مزید انہوں نے بلّہ اصول ہی تمہارے کی کام نہیں آئے گی اس دردناک آزاد سے تم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس سے بچنے کے لیے یہ تین چیزیں تو انہوں نے بلّا اور اصول ہی اور تجارد نہ صبی اللہ کے امالکمان اپنی اور اپنے مال لے کر اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے غلطے کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جدو جو اس کی راہ میں سارا مطابق ہوتا ہے یہ ہے کہ مداری اللہ کے رسول سل اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ نے کس طرح बात دیکھو بڑی سیدھی سی, سی بات آگے جی مرغی حالات تو اس سے پوچھے گئے تو خود ہی کہ حلال ہے لیکن اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کی طرح کیا ہے مرغی حلال ہے مگر حلال کرنے سے حلال ہوگی ورنہ حرام بھی ہو جائے گا تو جہاں سے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا ہے وہاں سے کاٹو گے تو حلال ہے اگر اس کی ٹانگ کاٹ دو گے بلیڈنگ سے وہ مر جائے گی وہ حلال نہیں پھر وہ حرام ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا تھا آپ نے اسے کس اس تدری کے ساتھ کس طریقے کار سے اسے غالب کر کے دکھایا اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ریٹیکل کا تعلیمات جو کرانی کی جو روز کی روز آیات آتی تھی وہ آیات دے کر سکھا کر پڑھا کر عزت کروا کے دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے جماعتیں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے بکا لیکن ایسا ہوا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ تلارف سے باہر کوئی جماعت نہیں دی کوئی کاشید نہیں بھیجا جب تک کہ اسلام ایک ریاست یہ اسلام کی تحریک ایک ریاست میں تبدیل نہیں ہوئی حدشہ میں گئے لیکن وہ ہجرت تھی وہ اپنے سروائو کرنے کے لیے جان بچانے کے لیے ظلم و سدم سے جان بچانے کے لیے وہ لوگ وہاں تبلیغی سب کرنے ہی دورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے خطرہ چن لیا جس کی زبان وہی تھی جو اللہ کے رسول کی زبان تھی وہ رسول ان اللہ کے لسان قوم ہم نے کبھی کسی قوم میں اس کی زبان کے علاوہ کوئی رسول نہیں دے جا بے ہوں بہین اللہ تاکہ وہ کھل کر بات کر ان کی اپنے ٹرمز میں ہم سے بات کرے ان کی اپنے علاقے کی مثالیں دے کر انہیں سمجھائے ان کے رسم و رواج سے وہ واقف ہو اپنے ہم شام لوگوں میں حضور نے کام ایک خطاب حضور یہ بھی سوچ سکتے تھے پہلے تو تمام انسانیت کا رسول ہوں پہلے کوئی رسول ایک قبیلے کا رسول ہوتا تھا کوئی قوم کا رسول ہوتا تھا کسی دستی کا رسول ہوتا تھا ایک ایک وقت میں کتنے کتنے ڈبے بھی ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول آپ سوچ سکتے تھے میں یہاں جزیرہ زیرت میں خوب آ ہوں گا جو بھی لوگ مر رہے ہیں گے کے ہم کے مجھے پوچھا جائے گا کہ ان کو پیغام کیوں نہیں پہنچایا تھا یہ بات حضور نہیں سوچ سکتے کہ جو کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے بس ان کو بھی اتنا ہی پہنچایا لیکن حضور نے یہ کام کیا نہیں اپنے علاقے میں محنت کی ایک جماعت بنائی اس کے لیے جو مسائب وہ برداشت ایک قائم ہوئی اس کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی میں نے آپ کو بتایا سان آٹھ ہجری میں مکہ فقہ ہو گیا تھا اور دس ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہجت الوداع نو ہجری میں میرے حج سے آٹھ ہجری کو مکہ بتا ہوا سات ہجری سات سال ہوئے پتینے کے سات سال میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ چوراسی سرائے اور غزوات ہیں جن کی تفصیل موجود ہے کہ کس سریے میں کتنے آدمی تھے سریا وہ فوج ہوتی ہے وہ لشکر ہوتا ہے جس کی حضور کی عادت نہیں کرتے بلکہ کوئی صحابی کرتا حضور کسی کو جگہ دے دیتے تھے اور غزوات کو کہتے ہیں جس میں حضور سے نبی اس کی عمارت کی عادت کرتے تفصیل موجودہ ایجنڈا کس کو دیا چلتے ہوئے حضور نے کیا کیا ہدایات دی کس طرح سمجھایا کتنے آدمی تھے انصار کے کتنے تھے مہاجرین کے کتنے تھے انڈیا کے شہید کتنے ہوئے واپس پڑھ کر کتنے آئے مالدنیمت ملا تو کتنا ان چوراسی غذاق اور سرایہ کی تفصیل موجود سات سال میں چوراسی بارہ سال چوراسی اس کا مطلب ہے ہر مہینے میں ایک جماعت ایک لشکر نکلتا وہ جماعتیں نکلتی تھیں پیڑیوں اٹھا اٹھا کر نام بتواتے تھے لیکن جنگ کے سرح نصیبیاں ہوئی مکے والوں نے مسلمانوں کو ایک ریاست تسلیم کر دی ایک حکومت مان لیا اپنے علاقے میں تسلیم کیے جانے کے بعد پھر حضور نے واپس آ کر خط لکھے مزید سے پھر پیسوں کو بھی لکھا ہے پھر سے مکسل کو بھی لکھا ہے پھر کچرا کو بھی لکھا ہے پھر لکھے ہیں اس لیے کہ آپ حضور ایک ایسی طاقت تھے جس کو علاقے میں باقاعدہ طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ تحریری سلا کا مارجا ہوا تھا اس سے پہلے اگر دماغ بھیجتے تو کیا کہتے یہ یہ یہ یہ کرو ورنہ ورنہ پھر کیا وہ پوچھ سکتے تھے آپ ہیں تو لیکن اب جب ورنہ کہا اس نے تو تیس ہزار کا لشکر جا کے ڈال دیا نا بارڈر پہ ان کو نتیجہ پتا تھا ورنہ کا تو یہ وہ کام ہے جو اس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر دین کو غالب کرنا پھیلانا ہو اس غالب کرنا پھیلانے کو نہیں ہے ساری دنیا کے مسلمان میں کہہ رہے ساری دنیا کے انسان مسلمان دید. ایک بھی کافر نہ بچ لیکن قانون اسلام کا نہ جس وقت جو حالت اس وقت اگر یہی رہے تو ہمارا خرچ ادا نہیں ہوا تم جی من عزاب علیم والی جو ہے وہ آزاد علیم سے ہم بچیں گے نہیں اس لیے کہ حکم پھیلانے کا نہیں دیا گیا کہا جاتا میں یوز جگہ ہوں کا بدلاؤ نہا بلے دیا نہ لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آپ کر رہے ہیں غالب ہے فریضہ یہ ہے کہ عقیم الدین اس کو قائم کرو کھیلا کہاں ہے حضور نے کیا کہ پھیلا کر دکھایا تھا اس قائم کر کے دکھایا ایک جزیرہ تمہارک سنا اس میں کام کیا وہاں غالب کیا اللہ کی بات آتی تھی تو سب نیچے ہو جاتے تھے وربا کا مطلب اس بات کو پورا کیا تھا وقت اور کہا کہ یہ کام اب تمہیں کرنا ہے چادر لے کر چلے گئے اب ہمارے اپنے علاقے میں کام کرنا اپنے ہم زبان لوگوں میں کام کرنا ان میں دین کو غالب کرنا ساری دنیا کا ٹیکہ نہیں ہے اگر اللہ کے رسگول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جزیرہ تمہارا باپ نے کر کے دکھایا تو ادا ہو گئی ہے نا تو ہم یہ ہے کہ یا اللذین من اے ایمان والو تم ان کاتلوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لگتے ان میں کام کرو ان میں دین کو غالب تم کرو جو تمہارے اندر سے معاشرے میں تم لگا جو تمہارے ہم بات تمہاری بات کو سنج ایک اس میں کام کریں تحریک چلائیں قربانیاں دیں وہاں دین کو غالب کریں اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کو غور سے سنا جائے بارہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ مولانا علاحد اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو بہت سکھ پنڈت تھے مسلمان ہوئے اس کے بعد پھر ریشمی رمال مہندی جب جزو بنے ہو پھر جب انقلاب آیا 1917 میں رشیا کے اندر رشیا والوں کو کسی نئے نظام کی ضرورت تھی پرانا کار کو گرا چکے تھے حدم کر چکے تھے نئی کٹ چاہیے تھی مختلف ورائٹیز وہ دیکھ رہے تھے ٹینڈر دیا ہوا تھا انہوں نے تو مولانا عبید اللہ سدی رحمت اللہ علیہ اسلام دے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک نظام ہے غور کی سے بات ہوئی ان کی اس نے ان کی بات بڑے غور سے سنی بڑی تفصیل میں نے سنائی لیکن اس نے صرف ایک سوال کیا کہ مولانا بات تو آپ کی ساری چیز ہے جو فضائل آپ نے بتائے ہیں جو برکات آپ نے بتائی ہے لیکن کیا یہ نظام اس وقت کہیں کسی ملک میں کسی موجود ہے مولانا کہتے ہیں یہ وہ سوال تھا جس کا سامنا میں نہیں کر سکتا صبح پھر ملنا تھا مگر مطلب ملے بغیر میں واپس دنیا میں آپ کس منہ سے جاتے وہ سوال کر بیٹھے ہمارے پاس لے کر آئے ہو جہاں تمہارے نظام فیصد مسلمان ہے وہاں اس پودے کو لگا کر دیکھا ہے اسلام کو اللہ نے درخت سے تشویش دیا درخت زمین میں لگتا ہے آواز میں نہیں لگتا آواز ہے جی زمین میں لگاتا ہے تو اس کے لیے اپنے علاقے میں کام کریں آپ کے ہم زبان ہیں جس طرح آپ انہیں بات سمجھا سکتے ہیں کسی دوسری قوم کو نہیں سمجھا سکتے پھر آپ نے یہاں اس کی وہ برکاست جو پورے کام کو نافذ کرنے کے بعد یہ آئیں گی اس کے کو اگر آپ کریں گے تو کل بھی حاصل نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ سائڈ افیکٹ ہو جائے ری ایکشن کر جائے نسخہ جو حکیم کا ہوتا ہے پورے اجزاء اسی ترتیب سے اسی ریشو سے ڈلائیں گے آپ کو نسخہ آپ کو شفا دے گا ہو سکتا ہے ایک ساتھ اگر, اگر آپ نے اس میں سے کوئی آئٹم ڈراپ کر دیا ہے یا اس کی ریشو بندی کر دی ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیر بن اور اس وقت تک اسلام کی جو بھی پارشل کوشش ہوئی ہے وہ تھا خاوی ہے اسلام کے لیے اسلام کے ساتھ جو ہمارا رومانس تھا نا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب اسلام آئے گا تو یہ یہ ہوگا جب نام نے ہاتھ اسلام آیا ہے تو وہ رومانچ ختم ہو گیا اب اسلام کے نام پر شرط پر آتے ہی کوئی دیکھ لی ہے قربانیاں دے دے کہ یہ جو اسلام آتا ہے کوڑے مارنے والا دوینا آتی ہے محسوس کر دیتی ہے ایک کا بینا آتی ہے وہ ہے رجم کا دوسری آتی ہے دو بیٹھتے دو گھنٹے صاف کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہوا ہے پورا اسلام جب ناقص ہوگا پھر اس کے ریزلٹ لے کر آپ دنیا میں جائیں جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ آم انو گما آم انداز لوگوں سے کہو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ہم لائے ہم آنکھیں آ کے بات کریں گے اب وہ کہیں کیسے کہ مسلمان بنے گے ہم آپ جیسے پاکستانی ہیں دنیا کی طرف ترین تو اوپر سے لے کر نیچے تک پکنے والے اللہ نے آپ کو اسلام دیا قرآن کی شکل لیکن مثال کے طور پر لوگ دیے آپ آپ نے کیا کہتے شرارت اللہ زیلا نام کا آلائی ہے ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تو وہ انسان سے نا جن پر انعام ہوا قربانیاں دی انہوں نے ٹریڈریز کو ٹیک کیا تھا انہوں انہیں مختلف مالی مشکلات آئی تھی قربانیاں دی تھیں انہوں نے اور دوسری طرف گمراہ جو ہے نہ کہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا تو وہ بھی لوگ اللہ نے آپ کو لوگ دیے ایمان والے بھی جیر ایمان والے بھی اور مناسب تو یہ بھی چیز آپ لے کر باہر جائیں گے پھیلانے کے لیے کیا پھیلائیں گے آپ ہوئی ہے آپ ہندوستان میں بیٹھے وہاں امکان نہیں انڈیویجل کام ہو سکتا ہے شخصی طور پر مستقبل ترین لوگ بھی وہاں تیار ہو سکتے لیکن نظام کی بات وہاں نہیں چل سکتے بڑی سیدھی سی بات ہے ہم کوئی آسمان پر نہیں رہتے خرید پر نہیں رہتے زمین پر رہتے جگس ہمارے سامنے ہمارے یہاں امید ہے ہمارے یہاں امید ہے ابھی تک ہوا نہیں لیکن امکان ہے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں اسی کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں ہندوستان والے پاکستان کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہیں اگر وہ تو اس مٹی کے بنے نا ہمیں مٹی کے پیارا ہونے نہیں اس لیے کرتے ہیں سکوں انہیں بھی پتا کہ یہ امکانات کی زمین ہے وہ ممکن ہے کبھی ایک بچہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو کرنے کا طریقہ ہے وہی ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اپنی توجہ ایک جگہ متقید کر لیا یہ فکر ساری دنیا میں لوگ مر رہے ہیں اب جو مر رہے آتے ہیں مجھ کدھر ہمارا غریبان پکڑے گا نہیں اگر آپ ایک خطے میں کوشش کر رہے ہیں ان کئی سالوں میں جن میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کو غالب کرنے کے لیے اپنی ذات کو کنسنٹریٹ کیا ہے جز کے اندر باقی دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں روح کی ذمہ داری حضور پہ آپ کے ہاتھ ڈرے نہیں بیٹھے سے پتھر کھا رہے ہیں گی اللہ کو ماروں انسان کی وسط اللہ کو معلوم ہے کتنی اجتدار ہے ساری دنیا بہت وقت نہیں کر سکتا ایک جگہ کام کر رہا ہے کہ آپ ایک علاقے کو چن لیں یہ کبھی بھی کلٹی کانشیس آپ کے اندر نہ آئے میں یہ چھوٹ ساڑھے ایک دفعہ چکر چین کا بھی رکاؤں چینیا کا بھی رکاؤں تاکہ اللہ کو بتاؤں میں وہاں جگہ بھی گیا تھا وہاں جگہ بھی گیا تھا اور سارے ٹکٹ جا کے جمع کرا دوں وہاں داغرے میں سکے آپ اپنے اپنے علاقے اپنی گلی میں بھی جو کام کر رہے وہ اس کے پاس پہنچ رہا ہے یا پھر بے اللہ اللہ اسے دے آئے تو اس کے لیے توجہ اپنی اپنی مرتق کرے اپنے میں پر اپنی زبان میں لٹریچر اپنے باقی یہ کہ وہ کام جو بھی ہوگا دوسرا وہ اس نے ہمیں آگ لگی ہے وہاں اس کے لیے پرفے ہیں کہیں ججینیا میں بھی ابھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں مالک لیکن وہ سارا کام جو ہے وہ دنیا ہے وہ ٹائم کرنے کا سب کام جو ڈیوٹی ہماری وہ ہمارے خطے میں ہم سے پوچھا جائے گا تم اپنے علاقے میں یہ کام کر سکتے تھے کیوں نہیں تو جو جتوں کرنی ہے آپ کو وہ پھیلانے سے زیادہ کائم کرنے میں آپ دیکھیں ایک کہنا ہے آپ کو کہا جاتا کہ اس کو کھڑا کرنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں پھیلانا اور عیسائیت پھیل رہی عیسائیت پھیل رہی اس لیے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ان کے کھڑی ہو ان کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں اسلام پھیلنے کی بجائے کھڑا اٹھنے والی اللہ نے ہر نبی کی یہی ذمہ داری لگائی تھی انعیب الدین اولا کا تفری دین کو قائم کرو اس کے ٹکڑے نہ کرنا کہ یہ تو ان پریکٹس ہے نمازیں وضو کا طریقہ چلوار کہاں تک ہونی چاہیے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں تو ان پریکٹس ہیں باقی دوسرا سارے کا سارا سسپینڈ کرا ہوا ہے وہاں کسی اور کا مجریہ چل رہا ہے کسی اور کا قانون چل رہا ہے تو یہ ٹکڑے ہیں اس کے ہم راضی ہو گئے اتنے باری جتنے پر ہمیں تو کرنے اجازت دیگر اور تعوف دا قیامت قیامت کے رہیں گے یہ مٹتے نہیں اور نہ ہی ہم مٹانے کے اس کو مزاج ہیں ہم کہا یہ کہ یہ تابے ہو کر رہے چھوٹے ہو کر رہے جس طرح اسلام کو لوگ مٹا نہیں سکے نہ مٹا سکیں گے چھوٹا کر کے رکھ دیا ہوں. کتنے حصے میں تم عمل کر سکتے ہو ہم اتنے حصے پر عمل کر رہے ہیں اور مطمئن ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ اللہ کا اجازت دیا ہوا اسلام نہیں یہ تعمیر کا اجازت دیا ہوا اسلام ہے اللہ نے تو کہا تھا متوں میں کے باغ ان کی طار رکھ میں بعد۔ کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے ایسا جتنے کی قانون نے اجازت دیا وہ تو ہم ہاں مان رہے ہیں باقی وہ اجازت ہی نہیں دیتا مجبوری ہے مجبوری کا مطلب آپ کو مانگے اس کی کام کرو مجبوری ہے تو آپ مجھے آج کے لیے اگر پاسپورٹ نہیں بنتا آپ کی باری نہیں آتی تو آپ دے سکتے تو یہ وہ اسلام ہے جس کی ہمیں قانون نے اجازت دی ہے جتنے آپ ان کو بھی کیا کرتا ہے بلا تھا تفرہ کو بھی ٹکڑے نہیں کرتے جو دیوار تمہارے سامنے آئے اس سے ٹکرا جاؤ یا اسے گرا دو یا ٹکر مار دیتا جب آپ تو یہی ہے نا بیا مجبوریوں کو ہٹاؤ ان اسلام کا بند اس لاسلا تم اس لیے بیچا گیا تھا کہ تم اس کو آزاد کرواؤ نہ کیسے دوسرے کا کفایت کر دو جتنے کی تمہیں اجازت نہیں دی تو جتنے کی اجازت ملی ہے اس پر عمل کرانے کرتے ہوئے ہمیں مزید سے مزید ان سے حاصل کرنا ہے پھانسی کے منہ سے کرنا نکالنا ہے اس کے لیے جو جو ہے جس میں جان بھی لگے گی مال بھی لگے گی لٹریچر میں نے پھیلانا ہے دفاتر قائم کرنے ہیں میں تو کہتا ہوں سیٹلائٹ کی بھی ضرورت ہے بہت سا اس لیے کہ اس سے باپر کوئی نہیں ہے اگر سے آدمی یہ سمجھتا کہ اپنے گھر میں وہ آج ٹی وی نہ رکھ کے اپنے بچے کو محفوظ سمجھ رہا کہ نہیں میرا بچہ محفوظ ہو گیا اس بات ہے تو بالکل آج آپ نے چلے جانا آپ مسافر آج آپ کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں چالیسرو بھی نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں ٹی وی آ جائے گا بچہ لے آئے گا پہلے تو چپ چپ کے رہا رہنا پڑوسیوں کے گھر پڑو سکتا جوائن بھی کرتا رہا کہ ابو جائے تو میں بھی گھر میں فلم دیکھا کروں بچوں کی تربیت کر کے آپ بچا سکتے ہیں وہ سب تاندہ بنا کے بالکل آپ نہیں بچا سکتے سیٹلائٹ اس کو بیس کریں اس کا مقابلہ کریں بچے کی تربیت کریں اسے بتائے اپنی زندگی میں بیٹا غلط کیا صحیح ہے اور اس کے لیے آپ کو سیٹلائٹ بھی خریدنا ہے اور بھی کام کرنا ہے جس طرح تعاون اس کے پاس تو حکومتوں کی طاقت ہے اس کے پاس تو پورے پورے بجٹ ہیں آپ کو ہماری زکاف بھی تعلق کے پاس چلی گئی اسی سے وہ ناچ گانے کرتے ہیں اور طاقت لے کر چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی تم انفاق کرو گے یہ ہے فیس جان بھی لگے گی سائنسے بھی لگیں گی ٹائم بھی دینا پڑے گا بچے بھی ناراض ہوتے ہیں بہت <متحدث> سی چیزوں کو آپ معاف کر پتا چل جائے گا تمہیں کس چیز کو تم نے کرائٹلی دی تھی کس چیز کو تمہیں پیچھے رکھا تھا تو آپ کو کسی نہ کسی کو تو آ پیچھے کرنا ہوگا لہٰذا یہ جو کچھ بھی, بھی ہے یہ قربانی ہے اور یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ ہے وہ کام جس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑے ملیں اور دین کے غلبے کے لیے کام کریں اس دوران اگر جان چلی جاتی ہے تو آپ سے سکو اللہ جہلا میں اس فرض کے جد و کر رہا ہوں میں تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اس کوشش کے دوران میری زندگی توڑی تھی مجھے اپنے بات بلا لیا تو معلوم دور کے نبیوں کی یہی حالت ہوئی ہے کب سے کب سے چلے گئے اظہر عبدالسلام علی تین آدمی مسلمان ہوئے تھے بیٹھتے سمیت مدا خیال ہے جو تو سکتے رہے اسی طرح آپ لوگوں کی جد جو جہ چاہے مشرقین ہو جتنی بھی ناپسند ہو مشرقین مسلمان ہو جو مشرقین مسلمان نماز مشرقین, مشرقین. مشرقین کتنی بھی انہیں ناپسند ہو لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اصل میں آپ کی جد جو کی زندگی میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی آج کے جمعے میں کہ یہ جماعتیں غالب آئیں یا نہ آئیں جن کو غالب کر سکے یا نہ کر سکے لیکن یہ جماعتیں جو بھی تو جو کر رہی ہوتی ہیں یہ اصل میں اس قوم کا دل ہوتی ہے اور جب تک یہ دل رکھتا رہتا ہے اللہ اس قوم کو اٹھا کر کچرے میں نہیں رہتا واقع اللہ علیہ وم وہ جب تک وہ اسلامی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے یہ شاعر شاہ نہیں کی ان پر جس دن آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیے اسی دن آزاد آ رہا اور اللہ کو پودے بیچنے کی ضرورت میں ہمارے اندر ہی ہماری دبئی کے سامان ہوئے تو آپ کی یہ جدو جوہ یہ اصل میں ایکسٹینشن مل رہی ہے اس قوم آپ کی نئی نسل آپ کی جدو جوہ کی وجہ سے یہ میں سمجھے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل جب تک آپ سفر کر رہے ہیں اللہ تعالی اس قوم سے عذاب ہٹا رہا ہے امید لگی کبھی لازم تک آئے گیا تو واضح تو اس نے کرنا ہے اللہ نے غالب کرنا ہے میں تمہیں غالب کروں گا میں تمہیں خلافت اکا کروں گا میں تمہیں تمکن اکا کروں گا یہ اللہ کرے گا صرف ہماری صحیح ابھی اس فریکوینسی پہ نہیں پہنچی ہماری قربانی اس فریکوینسی پہ نہیں پہنچی یہی وہ بات جس کے کہا تھا حضرت حضور نے کہا بول د سے بڑا دے کہ اللہ صاحب کہ ہاں لوگوں کے ٹرسٹ آ رہے ہیں وہ لوگ کسی کو کوئلوں پر لٹایا ہوا کسی کو کوئلوں پر لٹایا تو اور کسی کو بیٹھ کی زمین پر جب وہ لٹا کے پتھر رکھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم جلدی میں رہے مطلب یہ وہ نہیں تم سے پہلے میں جنہوں نے یہ کام کیا ہے لایا جاتا تھا اور زندہ اس کی ہڈیوں پر سے لوہے کی کمیوں سے گوشت دیا جاتا اور انہیں آرے سے کیا جاتا یہ تو کام جنہوں نے کی کتاب پڑھی مصر میں یہ فیزیکلی ہوا نا دو دو سو آدمیوں کو ایک دوسرے سے بان کر جس طرح حضرت یاسر یاسرتی تعالیٰ کو دو روپوں سے چڑھوایا تھا نا چار روپوں سے کسی طرح دونوں طرف کے رہنے بعد سے دو سو آدمیوں کو چڑھایا یہ تو ہوگا جہاں غلطے میں جنوب کرو گے وہاں یہ ہوگا ہاں جہاں ان کا پرمنٹ لے کر جتنی انہوں نے وہ ڈبو کی چینی کی طرح اسلام آپ کو دے دیا کہاں کاٹا پاؤ اتنا لے کر گھر میں کاٹ جائیں گے تو وہ آپ کو پریزیڈینٹ ہاؤس میں بھی بلائیں گے وہ پرائز آف پرفارمنس اوارڈ بھی دیں گے وہ اور کرتے چھو منتر بھی کروائے اپنے گرام ہاؤس میں آپ سے جن بلاؤ بھوت دور کرنے کے ارد کرتے بڑے دن بھوک ہو گئے تو اگر آپ غلطے میں جن کریں گے کسی کی چیز پر وہ کاٹیں گے جو پروشن ہوگا اس سے نیچے نیچے ایز اے رنس ڈاکٹر آپ ان کے لیے کرامد ہیں پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی پھر آپ کے لیے سب کچھ ہے ہو سکتا کہ کو ہے کہ منسٹری کو وزارت بھی آپ کو مل جائے تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن کے لیے جان اور مال دونوں جتنا کباؤ گے اس میں کوئی حد نہیں رکھتی وکاس کی حد کی گئی ہے یہ انقلاب بھی شبیل اللہ کی کوئی نہیں. کسی کا ایمان اجازت دیتا ہے وہ کپڑے بھی بار کر لیا یہ نہیں جو جتنا بھیجے گا اتنے بھیجے گا نا یہاں آپ دیکھیں جو بھی آدمی ہیں وہ دو سو اپنا خرچہ رکھتا ہے اس میں ایک سو ستر رکھتا ہوں مانگ لوں گا اور سارے بینک کے ذریعے ہندی کے ذریعے فوراً بھیج دیتا ہے. اسے ہے جتنا بھی وہاں چلا گا میرے کام میں جائے ایک اور فکر آگے بڑھ جائے گا تو سلی ہے اسے کہ میرا ہے یہاں دیتے ہوئے ذرا ہاتھ کامتا کہ آپ کو دے رہا سبزی ہوتی ہے چلے گئے حالانکہ چلے نہیں گئے بات وہی ہے کہ عائشہ وہ تو چلی گئی وہ ساری بچ گئی تو وہ ہے جو ہم نے کھا لی جو اللہ کی میں جاتا بچتا وہ ہے. اللہ نے کہا میں اسے تالوں تو یہ ہے اس میں اس تحریک کے لیے غربے کے لیے جو بھی آپ وہ نہیں غریب بھی وہ پس لائی اپنا